بس الحمد اللہ, اللہ علیہ محمد وحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر دو سو ستاون ابلی تین ہے. اور ہمارے سلسلہ بس نماز نوروز کے بارے میں آج تیسری درس ہے ہاں جی اور دوسری درس میں جو ہے نماز پہلی درس میں نماز نوروز پڑھنے کیا کا نماز کی جو نماز کا ترقہ بیان کیا تھا دوسرے میں اور ابھی تیسرے میں بھی اور چوتھے میں بھی ابھی یہی آئے گا کہ اس نماز کے میں پھر آخر میں دو سہزۂ شکر ہیں اور دونوں ساز شکر میں سرزے کے اندر تو کلم طیبہ پڑھنے کا حکم ہوا اور دونوں سجدوں کے بیچ میں آ چل کو شپ پڑھنے کا کہا اور دوسرا سجدہ ختم کرنے سجدے سر اٹھانے کے بعد ایک دعا ہے ایک جامع دعا ہے وہ دعا اسی طرح تھا کہ ہاں جی نمازن عروس کے آخر میں پڑھنے والی دعا جو ہے نماز عروس کے دوسرے سجدے شکر سے سر اٹھا کر ہاں جی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ تھا اللہ میں صلی علی محمد و عل محمد نلاؤ المدین و صلی اللہ محمد و جمی امبیا کا و رسلی کا بفضل صلاو تھکا و بارق علمب افضل برکا کا وصلی علیہ الحم و صادحم یہاں تک جو ہے اس دعا میں توجہ دیا تھا اور آگے پھر جو ہے اللّہ آگے آج کے درجین سے شروع ہو جاتی ہیں اللّہ بارق علام محمد و عل محمد اس کے بعد آج کے یہ جو اکیس مارچ کو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کی اس دن کی فضلت کے حوالے اس کے اندر کلمات موجود تھے۔ تو آگے دعا کا آج جو ہے دو سو ستاون ابلک تین میں ہاں جو کہ تین سے مراد جو ہے نماز نوروز کا یہ تیسرا درس ہے اور دعا کی توضیف میں دوسری درس ہے اللہ بارک علی محمد و علیہ محمد ہاں اس کے بعد باقی ایسا یہ ہے وبارک لنا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وبارکل حاضل فضلتہ و کرم تہ ہو و شربت ہو حق ہوں وہ عزوم خاتر ہاں یہ ایک پیراگراف ہے جو اس دن کی فضلت کے حوالے سے آیا ہے اور آگے بھی جو ہے مزید اس دن کے حوالے سے دعائیں اس میں موجود ہے تو یہاں اس دعا کے اندر فرماتے ہیں و با میں اللہ بارق علام محمد وال علم محمد يَا اللہ محمد عل محمد پر برکت نازل فرما تو برکت کے ایک معنی لغت میں یہ فرمایا ہے مقام و منزلت کو بہت بلند اور بازمت قرار دینا تو گویا کہ یہ دعا کہ علامہ بارق علامہ محمد و محمد یعنی اے اللہ محمد وعل محمد کے مقام و منزلت کو بہت بلند اور بہت بازمت قرار دے ہاں جی یعنی یہ معنی یقیناً زیادہ واضح تر ہے آگے فرماتے و بارغ لن فیومز فضل تہو و بارغلہ اے اللہ اور با بارک لنا ہمارے لیے برکت نازل فرما برکت عطا فرما فی یوم نہ ہمارے اس بابرکت دن میں اس بابرکت دن میں ہمیں جو ہے تو بھی ہمیں برکت عطا فرما یہ کون سی بابرکت دن حاض اللزی فضلتا ہوں یہ الزی السل موسل جسے تو نے پھضلتا ہوں فضل آری عربی زبان میں جو ہے یہ فعل ماضی ہے فضل تحو فضل یہ فضل و ترجیح دینا برتری دینا فضلت دینے کے معنی میں ہے خو الگ سے ضمیر مفول ہے یعنی فضل یہ وہ دن ہے اللہ برکت دیدہ میں اس کے آج کے اس دن میں جسے جی تو نے جو ہے فضل ہو جسے جی تو نے فضلت دی ہے جسے جی تو نے برتری عطا کیا ہے ہاں جی جسے اس دن کو تو نے باقی دنوں پر برتری حاصل عطا کیا ہے اس دن کو باقی دنوں پر تو نے جو ہے ہاں جی ترجیح دی ہے یہ مانا ہوا وہ کر رمتہ کر یہ بھی اسی باب تفحیل تھے ہے کر رما یو ہاں جی کر ہو تقریماً اس کے معنی کیا ہے تعظیم کرنا تنجیح کرنا عزت کرنا تو کر ہو یہ اللہ علی فضل تو ہو جسے تو نے باقی پر فضلت عطا کیا باقی سے اس کو افضل اور برتری عطا کیا وہ کر ہو جسے تو نے عزت بخشا اس دن کو تو نے عزت بخشا جس کی تو نے تعظیم کیا جسے تو نے کرامت بخشی ہاں جی تو یہ دوسرا اس دن کی فضلت بیان کریں یہ اللہ ہمارے لیے بھی برخت نادر المعاج کے اس دن میں ہاں جسے تو نے جو ہے فضلت بخشا اور اسے ترجیح دی باقی دنوں پر وہ کرم تو اس عزت بخشا جس کے تو نے تعظیم کی اس کو کرامت بخشا وہ شررفتہ ہو ہاں آگے حرمتیں شررفتہ ہو شرفا جو ہے شررف و عرب بولتا ہے تعظیم کرنا بزرگی دینا عزت کرنا تو شررفتہ ہو یعنی تو نے اس دن کی تعظیم فرمایا تو نے اس دن کو بزرگی و عزت بخشا ہاں جی ہو تو یہ جو ہے شر رفتہ کا معنی بھی یہ دھرم آنے قریب قریب ہے سب کے معنی اس دن کی عظمت کو بڑھانا انگویا کہ یہ دن جو ہے اکیس مارچ کا دن اللہ نظر میں بہت ہی ایک اہمیت والے دن ہے ہاں جی بہت ہی بافضلت دن ہے اس لیے ہم اللہ سے مخاطب ہو دعا کے اندر فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی برکت نازل فطا فرما اس دن میں جسے تو نے فضلت عطا کیا جسے تو نے کرامت بخشا جسے تو نے شرافت بخشا ہاں جی شرفتا ہو جسے تو نے شرافت بخشا جس کی تو نے ہاں جی تو نے اس دن کی تعظیم فرمایا شرفتا ہو تو نے اس دن کو بزرگی و عزت بخشا آگے فرماتے ہیں مزید اس دن کی فضلت میں وہ آزوما وہ آزو تحق کا ہاں جی فرماتے ہیں عزم تو ہو تو عزما ہوں منی تعظیم کرنا توخیر کرنا احترام کرنا عظم یا عزم بڑا ہونا یہ مانی کے لغت والے تو ازم تحقہ کو مانے کیا ہے یعنی اے اللہ تو نے اس دن کے حق کو بڑا کیا اس دن کے حق کو عظمت اور توخیر و احترام باشاء تو نے اس دن کو ہاں عزم تحقہ کہ اللہ تو نے اس دن کے حق کو عظمت باشا اس کو ہاں توقیر اور احترام کیا تو نے اس دن کے احترام کو تو بڑھایا توقیر کے دن کی اس کی تعظیم فرمایا عظم تو حقہ یعنی تو اس دن کے حق کو بڑھا دیا اس دن کے حق کو عظمت اور توقیر اور احترام بادشاہ ت حق تو یہ سب الفاظ جو کتنے عظیم الفاظ ہیں اپنے اپنے جگہ پر کہ اس معلومات ہے یہ دن بہت ہی عظیم ہے یہ دن بہت ہی بابرکت دن ہے پھر آخر فرماتے ہیں اور آز و ماخاطر ہو تو خطر کے معنی لغت میں لکھا ہے عالی مرتبہ ہونا شرافت بلندی ہاں رتبہ خاتہ روح ہاں جی خاتہ پر پیش پڑھیں ساکل نہ پڑھیں کیونکہ ہاں جی آزمہ فی الم خاتہ روح اس کے فائدے عزمہ خاتہ راہ نہ پڑے خاتہ روح پڑے مثلاً یہ بھارت میں دعوت میں خطر راہ لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے خاتہ روحو صحیح ہے اعظم یعنی اس دن کا مرتبہ بلند اور عالی ہے اعظم و خاتہ رحو ال اللہ اور اس دن کا مرتبہ نہات بلند اور اعلی ہے بلند مرتبہ ہے اور یہ دن سے بھرا ہوا اعظم و یعنی اور یہ دن جو ہے شرافتوں سے بڑا ہوا ہے اس دن کی شرافت بہت عظیم ہے اس دن کی شرافت و فضیلت بہت عظیم ہے یہ معنی خیا اور اس عظم و کا ایک اور معنی بھی کیا ہے کہ قطر کا ایک معنی خیال سوچ کے معنی معنیٰ آتا ہے ہاں جی قطر کا ایک اور معنیٰ جو ہے امر تدبیر جو دل میں گزرے خیال اور کبھی دل اور نصف پر بھی مجازن اطلاع کیا جاتا ہے خطر کل حضیثر کل بے بشر جنت میں ایسی نعمتیں دیں گے جو اس کا کوئی سوچ ہاں جی کسی اعلی جنت کے دل پر خیال میں ہی نہ آیا ہو دل پہ ہی نہ گزرا اس لحاظ سے پھر معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی دعوت میں تاروں یہ معنی کیا ہوا ہے عظم و خطر ہوں کا معنی ہوگا اس دن کا تصور و خیال ہی عظیم ہے یعنی اس دن کا تصور اور خیال ہی عظیم ہے جی یعنی یہ معنی بھی صحیح ہے جگہ پر کہ اس لحاظ سے بھی اس دن کی بہت بڑی عظمت سامنے آ جاتی ہے عظم و خطہ رحو جی یعنی تو عجومی پر جو ہے اس دعا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس دن میں ہاں جی یعنی اللہ لنا سے اس دن میں اللہ ہمارے لیے برکت نازل فرما کہ جسے تو نے فضلت و برتری عزت و شرافت و بزرگی عطا کی تو نے اس دن کے حق و عظمت و توقیر باشی اور یہ دن اور اس دن کا جو مرتبہ نہات بلند و ہیں ہے اور اس دن کا مرتبہ نہایت بلند اور عالیٰ ہیںزم و, و خطروں تو یہ معنی جو ہے اس عبارت کی یہ پیراگراف کے دے دے ہاں جی اب جو ہے یہاں ایک نقطہ میں کو توجہ دینا چاہوں کہ اس نوروز کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے ہم کس حیثیت سے پڑھتے ہیں ہماری دعوت میں جو ہے ایک دعوت میں باخوشیت کی دعوت میں وسلی سلاطَََََََََََ نیروز رگتن پروطَن اللہ گيا میں نوروز كى نماز اور ركا نماز پڑھتا ہوں اس لحاظ سے جیسے کہ نوروز ایران میں ایک قومی تہوار من کے سے مناتے ہیں اس کو غدیر سے نہیں جوڑتے ہیں غادیر سے نہیں جوڑتے لیکن ہماری بہت سے بزرگ حضرات حسن علماء سابق علماء ہماربصن حسن بہت سے جگہوں پر اس دن غدیر کے قصدے پڑھتے ہیں ہاں اور یہ حرماتے ہیں یہ جس طرح اسد عاشرہ مناتے ہیں کہ محرم ان ایام میں واقع ہوا تھا ایک تو ماہ محرم میں اصل مہینے کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے اصل اسی طرح جو ہے غذیر جس دن واقع ہوا وہ اکیس معاش کا دن تھا ہاں جی تو یقینا جو ہے یہ فکر ان اس دعا کے اس پیراگراف کو پڑھنے سے ہاں جی اس دعا کے اسی پیراگراف کو پڑھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ برماتے ہیں اس میں اس دن کو بہت برکت دی ہے فرمایا یہ اللہ سے اس دن کو فضل تہو فضلت دیا کرم تو عزت بادشاہ شرافت بادشاہ عظمت بادشاہ اس کے حق ہو اور اس کا تصور اور خیال ہی بہت عظیم ہے ہاں اس کے عظمت یہ بہت ہی عظمت دن ہے بہت بلند مرتبہ والے دن ہیں تو بھائی اگر یہ قومی تہوار ہو نوروز ہاں سال کے نئے دن تو اس کے اتنی فضلت تو نہیں مل سکتی ہے قومی تہوار کو چونکہ جب تک اس کو دین سے نہ جوڑا جائے اتنی فضلت نہیں مل سکتا ہاں جی لہٰذا جو اس دعا کے اندر اس بات اس دن کو جس عظمت سے یاد کیا ہے اور فرمایا بارغ لنا فی یومناز الزی فضل ط ہوا کر رمتا ہوا شر رفتہ حق و عظم و خطرہ یعنی اے اللہ آج کے اس مبارک دن میں ہمارے لیے برکت نازل فرما جسے تو نے فضیلت و عزت شرافت باشی اس کے حق و عظمت و عزت باشی اور اس دن کا روزبہ نہایت بلند ہے یا اس دن کا تصور و خیال عظیم ہے تو ان عظیم فضائل کے لائق دن ہاں جی روز غذیر کے سوا اور کوئی دن نہیں ہو سکتا ہاں ان تمام فضائل کے لائق جو ہے ایک قومی تہوار جسے ایرانی لوگ خیال کرتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتا اس کو دن فضلت دن کہاں سے دے دیتے ہیں قومی تہوار کے دن میں کوئی فضلت نہیں ہوتی ہاں جی چونکہ یہ غدیر کا واقعہ ہمارے نرواشب الگان جو اس طرح دن کو مناتے ہیں اس میں نمازیں پڑھتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ جس دن وہ غدیر کا واقعہ ہو چکا تھا اس وجہ سے اس دن کو حضلت حاصل ہے یہ ان سارے فضلتوں کا مستحق صرف اسی صورت میں ہوگا کہ غدیر کا واقعہ اگر اس دن میں واقع ہوا ہے تو کہ ایک قومی تہوار کے دنی حضلت اللہ دے دیں یہ سیرے سے ناممکن ہے لہذا یہ نماز نور حقیقت میں موسم و زمان غذیر کی وجہ سے ہیں جو کہ نہایت مناسب ہے یہ جو فی سوچ اور یہ جو نظریات جو ہمارے علمان پہلے سابق علمان فرمایا ہوا ہے یہ نہایت مناسب ہے لہٰذا نیت میں بھی لزمان الغدیر پڑھنا ہی چاہیے ہاں جی نوروز کی جگہ پر نوروز سے ایک قومی تہوار سمجھ میں آتا ہے لیکن لزمان الغدیر پڑھیں تو وہ غذیر کا وہ عظیم بھی نہایت آتا ہے تو اس غدیر کے اس عظیم دن کے وانی کی وجہ سے اس کے وقت کی خاطر جو ہے اس کی تعظیم و حرمت میں یہ نماز پڑھیں تو یہ جو ہے لیری نہیں یہ عبارت زیادہ من غدیر والا لفظ زیادہ صحیح ہے نیت میں یہ آنے چاہیے اس کے علاوہ جو ہے اس نماز کے دونوں سرزۂ شکر میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے حکم دیا ہے ہاں جی یہ بھی جو کہ اعلان غدیر کا عملی ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ علیہ السلام کے ولاس کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ کا علم و اللہ جو جوالی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے من آدمن ادا جوالی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کرے تو یہ نے دعا فرمایا تھا اسی دعا کو ہم کلمِ طیبہ میں پڑھتے ہیں جس کا عالمِ عملی ثبوت کلمِ طیبہ میں علین ولی اللہ کا ہم اقرار بھی اقرار بھی ہے اس کے اندر اور پھر والا محب رحمۃ اللہ وحب العٰنۃ اللہ جو کہ رسول اللہ کی وہی آدمن من و عالمن و علم کو دوسرے الفاظِ فرما اللہ ان سے محبت کرنے والوں پر رحمت ہو ان سے بول ادا الرحمۃ تیری لانت ہو لہٰذا یہ نماز جو ہیں ان لحاظ سے جو ہے نماز نوروز کی اہمیت غدیر کی وجہ سے ہے لہذا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ زیادہ مناسب ہے نسبت بھی دوسرے عاقدے کے کسی ایک قومی تہوار کی سے دیا جائے ہاں تو آج کے دس مہینے پر اتفاق کرتا ہوں باقی انشاءاللہ جو ہیں کل ہم آگے بڑھیں گے یہ دعا تھوڑا سا لمبا ہے نس وجہ سے تھوڑا سا ٹیم لے لے گا ایک ایک دو ایک دس بھی انشاءاللہ اور پورا کرنے کی کوشش کروں گا